محمد اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وسلمت ہی, ہی قابل احترام معزز و مکرم سامعین و مشاہدین اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا الحمد جاری اور ساری ہے اور اب باب و ترغیفی مکارم الاخلاق مکارم اخلاق کی رغبت دلانے والا جو باب ہے اس کے تحت مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے جو حدیثیں پیش کی ہیں ان حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے کی جاتی ہے الحمد یہ سلسلہ برقرار ہے اور انشاءاللہ برقرار رہے گا ہم شیخ محترم کے بھی شکر گزار ہیں کہ شیخ انتہائی مصروفیت کے باوجود بھی اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں اعلان اور گزارش یہ ہے کہ آنے والے تین ہفتوں میں ٹائمنگ میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے ابھی تک تو 5 سعودی عرب کے پانچ بجے سے ہوتا تھا لیکن اب سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق پانچ بج کر کے دس منٹ سے چھ بج کر کے پینتیس منٹ تک یہ پروگرام چلے گا یعنی ٹوٹل ایک گھنٹہ پچیس منٹ اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق سات چالیس سے لے کر کے شام کے سات سے لے کر کے رات نو بج کر کے پانچ منر تک انشاءاللہ یہ درس چلے گا تو ہمارے احباب جو شروع سے حاضر ہوتے ہیں بطور خاص اللہ تعالیٰ ان کو اجرت سے نوازے اعلان ہے ان کے لیے کہ آنے والے تین ہفتوں میں انشاءاللہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق پانچ دس سے چھ اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق سات چالیس سے نو پانچ تک انشاءاللہ درس ہوا کرے گا اے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں کچھ اور نامزد کہتے ہوئے شیخ سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں مکاری اخلاق پر بلند فرمائے اور اللہ حرب العامین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر توحید پر منج سلم پر قائمین وہ صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم الحمد اللہ کتاب محمد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 میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں بلوغ المرام جو حافظ ابن حجر السکلانی رحم اللہ کی کتاب ہے جو احادیث الاحکام پر مشتمل ہے اس کتاب کا آخری حصہ جو یعنی کتاب الجام ہے جس میں اخلاق سے آداب سے متعلق حادیث ہیں اس کا مطالعہ ہم پچھلے کئی مہینوں سے کر رہے ہیں اور اس کا پانچواں حصہ جو اچھے اخلاق سے متعلق ہے باب تر ترغیب فی مکارم الاخلاق اچھے اخلاق اعلی اخلاق سے متعلق ترغیب کا بیان تو اس میں جو حدیث ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا ایک حدیث جس میں بہت ساری نیکیاں جو آدمی باہر بیٹھتا ہے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے خاص کر کے وہ بازار میں یا راستوں پر بیٹھنے کے اعتبار سے جو لوگوں کا بیٹھک ہوتی ہے افضل یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ ایسی جگہوں پر نہ بیٹھیں اس لیے کہ اس کا ایک حق ہوتا ہے راستوں کا ایک حق ہوتا ہے برآمدوں میں راستوں میں لوگوں کی جگہوں پر عام جگہوں پر بیٹھنے میں ایک طرف تو یہ کہ اس کا حق ہے جس کو انسان کو ادا کرنا چاہیے دوسرے ایک کہ اس میں بہت سارے مفاسد کے امکانات ہوتے ہیں کہ ایک انسان اس کی نگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ مظلوم کی مدد نہ کرے یا ہو سکتا ہے اس سے لوگوں کے حقوق رہ جائیں اور وہ باہر بیٹھنے کی وجہ سے ان حقوق کی ادائیگی میں قاصر ہے ان حقوق کی ادائیگی سے قاصر رہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر صحابہ کو کہا کہ تم ایسی جگہوں پر بیٹھنے سے بچو جس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک انسان ایسی جگہوں پر بلا وجہ نہ جائے نہ بیٹھے جہاں پر یعنی اس سے غلطی اور کوتاہی کا امکان ہو لیکن صاحبہ نے آپ سے گزارش کی چونکہ صحابہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ حکم حکم ارشاد ہے امر ارشاد ہے یہ بطور وجوب نہیں ہے جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کو تو بیٹھنا ہی پڑتا ہے ہماری ضرورت ہے اور بعض روایت کے مطابق صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہماری اس میں کوئی بری نیت نہیں ہوتی ہے یا ہم کوئی غلط وجہ سے یہاں نہیں بیٹھتے ہیں آپس میں بس بات چیت کرتے ہیں اور کوئی غلط کام ہم سے نہیں ہوتا ہے تو آپ نے اجازت دی اور کہا کہ ٹھیک ہے جب بیٹھو تو پھر یہ یہ یہ کام تم کو کرنے پڑیں گے جیسا کہ ہم نے پچھلی پچھلے درس میں وہ ساری چیزیں دیکھی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً ان کو منع کیا لیکن پھر جب انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا تو آپ نے ان کو اس کی اجازت دی اور پھر راستے کے حقوق آپ نے بیان کیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے مراتب ہوتے ہیں اور مراتب کے اعتبار سے ان کو ایک حکم دیا جاتا ہے لیکن پھر عذر کی وجہ سے یا کسی مسلحت کی وجہ سے وہ حکم بدل بھی سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر تو روکا لیکن بعد میں آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ کی اپنی مجبوری ہے ضرورت ہے تو آپ نے ان کے لیے اجازت بھی دی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات عالم ایک بات کہتا ہے اور لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں لہذا وہ عالم سے مراجات کر سکتے ہیں نہیں آپ نے ایسا کہا لیکن ایسا اسلام ہمارا مسئلہ ایسا ہے تو پھر عالم اس بات پر غور کر کے ان کی مناسبت سے شریعت کے احکام ان کے سامنے رکھ سکتا ہے اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے حالات الگ ہونے کی وجہ سے احکام بدلتے ہیں یہ نہیں کہ آدمی خود بدلے گا شریعت میں اس کے لیے گنجائش ہے اسلام ایک بہت ہی وسیع دین ہے امیر غریب صحت مند بیمار مرد عورت بڑے چھوٹے, بچے تو اس اعتبار سے ہر ایک کے لیے احکام میں لچک ہے اور یہ انسان کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین ہی نے اس میں گنجائش رکھی ہے لہذا ہر ایک کے لیے بعض مسائل میں ایک ہی حکم ہوتا ہے لیکن حالات کے بدلنے کی وجہ سے بعض حکام ایسے بھی ہیں جن میں گنجائش پیدا ہوتی ہے آسانی کا پہلو اس میں ہوتا ہے تو یہاں پر اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے مجبوری کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے یا تمہارے لیے بیٹھنا ضروری ہے تو پھر ایسا کرو صحابہ کی طرف سے اس طرح سے کہنا نافرمانی نہیں تھا بلکہ وہ جان رہے تھے کہ یہ امر اس میں ہمارے لیے مجبوری بھی ہے اور امر بھی وجوب کے لیے نہیں ہے جیسا کہ شیخ حسین ابن حجات وغیرہ نے یہ بات کہی ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور رہنمائی دی تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم سے فتویٰ لینے کے وقت میں انسان مزید اور تفصیلات بیان کر سکتا ہے مجبوریاں اپنی بیان کر سکتا ہے حالات اپنی بیان کر سکتا ہے اور بعض اوقات شریعت میں ان مجبوریوں کے لیے سہولت ہوتی ہے جو پہلے مرتبہ میں سوال پوچھنے میں نہیں سامنے آتی ہے بعد میں سامنے آتی ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سب کے لیے ایک ہی دین ہے دین سب کے لیے ایک ہے شریعت سب کے لیے ایک ہے لیکن اس دین میں اس شریعت میں لوگوں کے حالات کی تبدیلی کے اعتبار سے بھی بعض گنجائش ہوتی ہے بعض آسانیاں ہوتی ہیں یہ اہل علم جانتے ہیں بعض اوقات لوگ شکایت بھی کرتے ہیں ان کو الگ فتوا دیا ہم کو الگ دیا ظاہر بات ہے کہ شریعت تو ایک ہے احکام ایک ہی ہیں لیکن ان حکام میں لوگوں کے حالات کے بدلاؤ کی وجہ سے بعض اوقات تبدیلیاں ہوتی ہیں جو قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہوتی ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ عالم لوگوں کے چہرے دیکھ کر جواب دیتا ہے ان کو فتوا دیتا ہے بلکہ لوگوں کے حالات کے اعتبار سے شریعت میں جو گنجائش ہوتی ہے ان کے لیے وہ آسانیاں بھی موجود ہوتی ہیں تو اس حدیث سے بھی یہ بات مزید معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ نے مزید پوچھا آپ سے تو پھر آپ نے وہ آسانی دی ورنہ اصل حکم یہ تھا کہ مت بیٹھو لیکن پھر آپ نے اجازت دی اس کی تو یہ ساری چیزیں پچھلی حدیث سے ہم نے سیکھی میں بہت ہی اختصار سے اس کو بیان کر رہا ہوں ورنہ متون علماء کے اس تعلق سے موجود تھے لیکن یہ باتیں اس سے ہم کو ملتی ہیں کیونکہ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی وسیع عنوان ہے اور ایک بڑی حدیث ہے جس میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی ان تو اس لیے میں نے یہ باتیں بیان کی آئی آج ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث جو تفقوں سے متعلق ہے علم میں گہرائی سے متعلق ہے جس کی دین میں بہت ضرورت ہے انسان کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے اس کے عقیدے اس کے منہج کی حفاظت کے لیے یا اسی طرح سے حلال و حرام کی معرفت کے لیے یا عبادات کی صحیح طور سے ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ اس باب کی حدیث نمبر چار ہے حدیث کے الفاظ ہیں وان معاویہ اللہ عنہ قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میور عید اللہ عبی خیرن فق حفی الدین متفقن علیہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میور عید اللہ ہُبح خیرن یو فق حفی اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں تپو عطا فرماتا ہے اسے دین میں گہری سمجھ عطا فرماتا ہے اس حدیث کو امام الباری وہ مسلم دونوں نے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر اکہتر اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سینتیس ون زیرو تھری سیون یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے جو حضرت معاوی ردی اللہ تعالی نے روایت کی ہے اور خود یہ ان کے فدائل میں شمار ہو سکتی ہے کہ اتنی عظیم الشان حدیث انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور لوگوں کے سامنے بیان کی کی کی اس میں میں دین میں تفقہ کی فضیلت بیان کی گئی اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھتا فرماتا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے مال و دولت کے مقابلے میں دین کا صحیح فہم دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ بہت بڑی نعمت ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے میوری دیر یہ نہیں کہا کہ اسے مال دیتا ہے اسے خوبصورتی دیتا ہے اسے صحت دیتا ہے اسے دنیا میں کوئی عہدہ دیتا ہے بلکہ کہا کہ اسے دین کی گہری سمجھ اطا فرماتا ہے اس سے دین کی گہری سمجھ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے پہلی وہی جو نازل کی وہ بھی دین کی سمجھ یا یعنی علم سے متعلق تھی جس سے دین کے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ دین کا صحیح علم انسان کو ملے اور اس علم کی صحیح سمجھ انسان کو ملے یہ بہت بڑی نعمت ہے کسی انسان کو اگر اللہ تعالی نے دین کی گہری سمجھ عطا فرمائی ہے تو اس بات کے علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے لیکن ایک انسان اگر دین سے دور ہے دین کے علوم سے بیزار ہے علم سے بھاگتا ہے اور ایسا انسان دین میں تفقہ کو اچھا نہیں سمجھتا ہے یا اس کی قدر نہیں کرتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا جیسا کہ آ, بعض اہل نے ابن, ابن حجر نے یا اسی طرح سے اور بھی علماء نے یہ بات کہی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر جو بات بیان ہوئی یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اسے دین کا علم دیتا ہے بلکہ خاص لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے دیرن فین <الدِّين> اسے دین میں فخ عطا فرماتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی فق کے معنی کیا ہے بعد کے دور میں فقہ کے ایک مخصوص معنی ہو گئے کہ مسئلے مسائل کا علم نماز کیسے پڑھنا وضو کیسے کرنا اور اس طرح سے پھر اس میں مسئلہ در مسئلہ اخذ کرنا استمباتات پھر فقہ کے علماء کے فتوے چاروں اماموں کے فتوے اسی کو فکر کہا جانے لگا کہ نماز میں ہاتھ کہاں رکھیں گے اور رکوع کیسا کریں گے سدے کیسے کریں گے نکاح کے مسائل اور اسی طرح سے تجارت کے مسائل امام ابو حنیفہ کا فتویٰ امام مالک کا یہ فتویٰ امام شافی کا فتویٰ امام احمد الحمد الرحم اللہ کا فتوہ تو یہ چاروں امام رحمہ اللہ ان کے فتح بلکہ ان کے ماننے والے جتنے علماء ہوں یا عوام ہوں ان لوگوں کی جو تحقیقات ہیں اور جو بھی اس مذہب کا فکر کہلایا ان کا جو اپنا یعنی وہ جس چیز کو مانتے ہیں وہ فکر کہلایا اور ایک خاص معنی میں وہ استعمال ہونے لگا یہ حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے یعنی بے عینی اس بارے میں یہ حدیث نہیں ہے حدیث کا ایک بہت وسیع معنی ہے جو پورے دین کو شامل ہے وہ کسی خاص مسلک اور مذہب سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس نعمت سے متعلق ہے جو ایک انسان کو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے لہذا اس کو سمجھنا ضروری کہ واقعی فقہ کے معنی کیا ہیں اور وہ دین کے کن شعبوں کو شامل ہے کیا وہ صرف مسئلے مسائل سے جڑا ہوا ہے جو فقہی یعنی اعمال سے متعلق ہیں ظاہری اعمال سے متعلق ہیں یا پورے دین کو شامل ہے الرازی کہتے ہیں رازی یہ مختار السہا والے ہیں کہتے ہیں الفق ہو الفہم فق کا لفظ عربی زبان میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے مسائل کے نہیں فق کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے فہم انڈرسٹینڈنگ سمجھ اسی لیے آپ دیکھیں گے موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا تھی اس کو تھوڑا ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس حدیث کو تاکہ کیونکہ دین کے بہت سارے معاملات اس پر ٹکے ہوئے ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی جو ہیں آ, اس سے جڑی ہوئی ہے۔ تو واضح طور پر اس حدیث کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی تو کہا اللہ نے اس کو ذکر کیا قرآن کریم میں سورِ طاہا میں قال رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی موسیٰ علیہ السلام نے بطار دعا اللہ تعالی کے سامنے عرض کیا تو کہا رب شرح لی صدری اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے میرے سینے کو میں یعنی خوشادگی پیدا کر دے میرا شرح صدر کر دے ویسر لی امری اور میرے کام کو جو دعوتی ذمہ داری ہے میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے وہ لوق من لسانی اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے قولی تاکہ وہ لوگ جن کے پاس میں دعوت لے کر جا رہا ہوں میری بات کو میرے قول کو سمجھیں یف کہو قولی تو یہاں پر یف جو ہے لفظ آیا ہے یہ لفظ فخر سے جڑا ہوا ہے تو کہا کہ وہ میری بات کو سمجھیں تو یہاں پر بھی معنی ہے سمجھنے کے معنی اس میں ہوتے ہیں تو یف کہو قولی میری بات کو سمجھے یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ آپ غور کریں اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالی سے دعا کی تو پہلے اپنے دل کے لیے کہ پھر اپنی زبان کے لیے دائی کے لیے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اصل چیز یہاں ہے یہ بات کی چیز ہے آج عام طور سے جو ہمارے جس کو ہم میں اعتبار سے دعات بھی کہیں واقعی دعات ہیں نہیں ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم دائی بن جائیں دین کے حقیقی معنوں میں لیکن جو لوگ دین پر اسٹیج پر بولنے والے یا یوٹیوب پر یا وہاں بولنے والے ہیں ان کی زیادہ تر ان کی جو سوچ ہوتی ہے اور ان کی فکریں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر زبان پہ ہوتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کوئی کورس اگر کہیں کیا جائے تو جو علم ہوتا پوچھتا کتنے دن میں بولنا آئے گا کتنے دن میں ہم کو بولنا آئے گا تقریر کرنا کتنے دن میں آئے گا اصل تقریر کرنا نہیں ہوتا ہے اصل اس علم کو سمجھنا ہوتا ہے اور انسان کے سینے کا اس علم کی ذمہ داری کے لیے اور اس کے فہم کے لیے کھلنا یہ اصل چیز ہے موسا علیہ السلام نے پہلے اپنے سینے کے لیے اپنے قلب کے لیے دعا کی اس کے بعد اپنی زبان کے لیے دعا کی تو کہا کہ رب بشراہ علی صبری اے میرے رب میرے سینے کو اس حق کے لیے اس ذمہ داری کے لیے اس علم کے لیے کھول دے وہ یس سرلی امری اور یہ جو دعوتی ذمہ داری میری ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تو میرے لیے اس کو آسان کہ تو موسا علیہ السلام کی سوچ آپ دیکھیے کتنی اعلی ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں میں کمزور ہوں کوتا ہوں اے تو مجھ کو یہ کام میرے لیے آسان کرتے دے یہ نہیں کہ میں بہت صلاحیت مند ہوں یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا ہے اور میں تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں نہیں دعوت کے میدان میں آدمی کہتا ہے کہ تو کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے میرے لیے بہت آسان ہے نہیں ڈھاوتی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے وہ ہابی نہیں ہے وہ ریسپانسبلٹی ہے وہ ذمہ داری ہے وہ شوق نہیں ہے کہ شوقیہ کام کوئی کر لے آدمی تو یہ ایسا نہیں ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تو اللہ تو میرے لیے اس کام کو آسان کرتے وہری یہ مزاج دائی کا ہو کہ اللہ سے تاثیر کی دعا و کر رہا ہو اور پھر اس کے بعد زبان کیلئے کہا یف کا حقلی اے اللہ میری زبان کے گرہ کو میرے لیے کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں تو یہاں پر یف کا قولی سے بات سامنے آتی ہے کہ اس سے مراد فق سے مراد فہم ہے سمجھنا ہے کہ میری بات کو سمجھے سورک آیت نمبر پچیس سے لے کے اٹھائیس تک آپ پڑھیں ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا فرمایا چوالیس اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمام چیزیں ہر ایک چیز وہ امن شعی اللہ کائنات میں جو بھی چیز ہے ہر چیز اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے اور اللہ تمام خوبیوں والا ہے ایک میں منفی پہلو کا انکار ہے اور ایک میں خیر کا اور اللہ کے خوبیوں کا اقرار ہے عیوب کا انکار خوبیوں کا اقرار دونوں کو ملانے سے کامل درجے میں سنا ہوتی ہے تو جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ ولا کلّہ تب کہوں ہوں لیکن تم اللہ نے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے انسانوں سے کہا ولا کلّہ تب کہوں تصبیحہ ہوں لیکن تم ان کی تصبیح کو سمجھتے نہیں تو یہاں پر تفکہ نہ سمجھنے کے لیے آیا ہے کہ تم سمجھتے نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ فقہ کے معنی سمجھنے کے ہیں تو جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھتا فرماتا ہے اس کو باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں جیسا کہ آگے بھی ہم علماء کے اقوال میں دیکھیں گے عربی زبان میں آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کے لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہوگا کہ جیسے انگلش کی ڈکشنری ہوتی ہے اس میں میں کم گو اس طرح کے الفاظ اس میں ہوتے ہیں تو وہ سمپل یعنی کے اعتبار سے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کی ڈکشنری میں ماضی کے طور پر استعمال ہوتا ہے آیا گیا اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں رہ اس طرح سے اتھ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں تو پانچ ٹینس اس میں بنیادی لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں فکر کا لفظ تین طرح سے آیا ہے فقوحا فقیحا اور فقہا تینوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں قریب قریب ایک ہی ہوتے لیکن تھوڑا فرق اس میں ہوتا ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں لہو سجی یتن کہتے ایک تو اس طور پر آتا ہے فقوا قاف کے ضمہ کے ساتھ میں اذا سار الفق ہو لہو جب فک یعنی دین کی سمجھ سمجھ انسان کی مزاج کا حصہ بن جائے کہ ایک انسان آسانی سے باتوں کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے فقوحا کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ افقا بالفت ہی ادا س... سب کا رہو ال اور کہتے ہیں کہ یہ فقہ کا لفظ اس طرح سے آتا ہے کہ جب فہم میں وہ دوسرے پر سبقت لے جائے ادا سب کا غلفہ میں کہ جب آدمی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پہلے جلدی سمجھ لے کسی بات کو سبقت لے جائے تو فقحا قاف کے زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور تیسرا لفظ کہتے ہیں وہ فقیہ بالکصری ادا فہیما اور فقیہ قاف کے کسرہ کے ساتھ زیر کے ساتھ لفظ آتا ہے کہتے ہیں بس سمجھنے کے لیے آتا ہے تو فقیہ یا اس طرح سے استعمال ہوتا ہے تو اس طرح سے مطلب ہوتا ہے سمجھنا لیکن جب فقوحا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے مزاج میں گہری سمجھ آ جائے اور وہ فقی ہو گہری سمجھ والا بن جائے تو اس کے لیے فقوحا آتا ہے جیسا کہ آگے بھی حبیث میں آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ الباری میں جلد نمبر ایک ایک سو چو پر صفحہ نمبر ایک چو پر انہوں نے بات کہی ہے کفوی کہتے ہیں اپنی کتاب الکلیات میں الفق ہو العلم علم بغر دل مخاطبی منخطابی بہت پیاری تعبیر ہے کہتے ہیں کہ فک کہتے کس کو ہیں کہتے ہیں وہ ہو العلم دل مخاطبی منخطابی بولنے والا جو بات بول رہا ہے اس کے بولنے کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے اس کو جاننے کا نام فک ہے بعض اوقات بولنے والا کچھ بولتا ہے اور سننے والا کچھ سمجھتا ہے تو اس نے نہیں سمجھا بات کو اور سننے کا فائدہ تب ہی ہے جب سمجھ نہ ہو اس میں اس کو یاد رکھیے سننے کا فائدہ واقعی فائدہ تب ہے جب آدمی بات کو بولنے والی کی مراد کے اعتبار سے سمجھے اور اگر اس اصول کو یا اس تعریف کو سامنے رکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر گمراہ فرقوں کی وجہ کیا ہے اللہ نے جو بات کہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کا مطلب کچھ ہے بولنے والے نے کچھ کہا ہے کہنے والے نے کچھ کہا ہے لیکن پڑھنے والے نے سننے والے نے کچھ اور ہی سمجھا اس سے تو ساری گمراہیوں کی اور بگاڑ اور فساد کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کا کلام ویسا نہ سمجھے جیسا کہ اللہ نے کہا رسول نے کہا ہے اللہ کی کیا مراد ہے اس میں رسول کی کیا مراد ہے یہ نہ سمجھے تو یہ آدمی نہیں سمجھا اس نے غلط سمجھا وہ جہالت میں مبتلا ہے اور وہ جہل مرکب ہے وہ غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں نے سمجھی لیکن اس نے نہیں سمجھی لہذا کہتے ہیں کہ واقعی فکر کس کو کہتے ہیں سمجھنا گہری سمجھ کس کو کہتے ہیں وہ ہو علم بغور اور دل مخاطبی ہی کہ خطاب کرنے والے کی خطاب کی غرض کو جاننا کیوں بولا واقعی کیا بولا اس کا مقصد کیا بولنے کا تو اس مقصد کو سمجھنا اور اس کے اس کے مطلوب اور اس کی غرض وغائد کو سمجھنا یہ فقہ ہے کتاب و سنت کی گہرائی کا علم مقصود شریعت کے مقاصد کا علم اس کی حکم کا علم اس کی گہرائی کے ساتھ اس کی واقعی معرفت انسان کو ہونا اس کو فکر کہتے ہیں الکلیات میں فکر کے تحت انہوں نے بات کی صفحہ نمبر سڑسٹھ پر اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا فرقہ کون خوارج ان کی گمراہی اور ان کے بگاڑ اور ان کے مفاسد اور ان کی برائیوں میں سے ایک برائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کیا صفت ان کی بیان کی یق راون القرآن لاوز راہ وہ قرآن کو پڑھیں گے معلومات کہ علم کی کتاب سب سے بڑی کتاب سب سے اعلی و اعظم کتاب رب العالمین کی کتاب پڑھنے کی توفیق تو ملے گی ان کو پڑھیں گے وہ زبان سے یقر القرآن لا يجاوز لیکن ان کے حلق سے وہ آگے نہیں بڑھے گا یعنی وہ کرت وہ پڑھنا وہ ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا علماء نے کہا آگے نہیں جائے گا یعنی دل تک نہیں پہنچے گا یعنی تجوید تو ان کی ہوگی پڑھنا تو ان کو نصیب ہوگا زبان سے لیکن دل سے اس کا فہم ان کو نصیب نہیں ہوگا صرف پڑھنا کافی نہیں علم کی کتاب کا سمجھنا ضروری ہے اور اگر یہ نہ ہو تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے جیسا کہ سب سے پہلا فرقہ بلکہ سب سے بدترین فرقے کی علامات میں سے تھا یہ بات تھی کہ وہ قرآن کو پڑھتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الزکاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یون القرآن دیکھیے وہ قرآن کو پڑھیں گے خوارج انشاءاللہ ان قریب یہ عنوان بھی دروس میں شروع ہوگا پونام میں کورس ہوگا خوارج کے اور خوارج کے علامات اور ان کے تعلق سے انشاءاللہ اس میں مزید تفصیل سے بات آئے گی جمعرات کے جو دروس ہوتے ہیں اس میں یہ ہوگا انشاءاللہ تو فرمایا کہ یقر القرآن یا يَحْسَبْ يَحْسِبْ سبون النحم وہ قرآن پڑھیں گے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو وہ سمجھے ہیں وہ ان کے حق میں ہیں وَهُوَ <عَلَيْهِم> لیکن جو انہوں نے پڑھا ہوگا قرآن ان کے خلاف ہوگا وہ یہ سمجھیں گے کہ قرآن میں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سمجھے لیکن نہیں سمجھے امام مسلم نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر ایک ہزار چھسٹھ ایک اور روایت جو امام احمد ابود اور حاکم نے روایت کی ہے اس کے الفاظ ہیں یدع کتاب اللہ ولی سومن وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے دعوت دیں گے قرآن کی دعوت دیں گے لیکن قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ان کی دعوت کا قرآن سے کوئی جوڑ نہیں ہوگا سنن ابی داود حدیث نمبر 4765 اور حدیث صحیح ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان واقعی غرض غائب جانے بولنے والے کہ اس کے بولنے کا مطلب کیا ہے اس کو فکر کہتے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی تو اصل دین ہے کل عطی اللہ اور رسول اصل دین تو یہی ہے اصل یہی ہے علم کی اس کو صحیح طور پر سمجھنا کہ اللہ نے جو بات کہی اس کا واقعی مطلب کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے واقعی اس کا مطلب کیا ہے اس کی مراد کیا ہے اس سے مطلوب مقصود کیا ہے اس چیز کے جاننے کا نام فقہ ہے نہ کہ فلاں مفتی صاحب نے کیا کہا فلاں امام صاحب نے کیا کہا ان کے فتوا کا جمع کر لینے کا نام فق نہیں ہے وہ ایک حصہ اس کا ہو سکتا ہے لیکن واقعی فق جس کو کہا جائے گا دین میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنا کہ واقعی سے کیا مراد ہے کیا مطلوب ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کا نام فق ہے اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں الفقین قواعد السلامی و معرفتحل علیحوام سب السلام میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھ سو اٹھاسی پر کہتے ہیں کہ دین میں فقہ کا مطلب کیا ہے دین میں فقہ سے مراد کیا ہے کہتے سے مراد تم قواعد الاسلام اسلام کے قواعد کو جاننا اسلام میں کیا قواعد ہیں چاہے اس کو آپ اصول کہیں قواعد کہیں اگرچہ علماء نے اس میں تفصیل اور تفریق کی ہے اسلام میں کیا کیا قائد ہیں ان قواعد کو جاننا کہ کوئی چیز کب حلال ہوتی ہے کوئی چیز کب حرام ہوتی ہے اور مجبوریوں میں کیا حکام ہیں اور شریعت کے کیا مقاصد ہیں اور تقلیم و تاخیر نہ صرف وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو اسلام میں کیا قواعد ہیں ان قواعد کو جاننا اور حلال و حرام کو جاننا اجمالی طور پر انہوں نے بتا دی کہ چیزیں یا تو حلال ہیں یا تو حرام ہیں اور پھر اس کا قاعدہ کیا ہے چیزیں یا تو حلال ہوں گی یا تو حرام ہوں گی تو اس کے قواعد کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ قواعد اسلام کا جاننا اور حلال و حرام کی معرفت رکھنا اس کو فکف الدین کہتے ہیں مزید آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ وہیسی وفیل حدیث اللہ شرف الفق الدینی ولتفقین کہتے ہیں اس حدیث میں واہر دلیل ہے واض دلیل ہے دین میں فقہ کی کے شرف کی کہ دین میں تفقہ حاصل کرنا کتنا شریف علم ہے اور اسی طرح سے ولمتفق ہی نفی اور ان لوگوں کی بھی فضیلت اس حدیث میں ہے جو دین کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں تفقہ حاصل کرتے ہیں اعلیمی وعلما بقیہ سار علوم کے مقابلے میں ہے اور بقی آسار علماء کے مقابلے میں کوئی طب میں عالم ہے اور طب کا علم حاصل کر رہا ہے کوئی ہے جو انجینئرنگ کر رہا ہے کوئی کمپیوٹر کا علم حاصل کر رہا ہے کوئی سائنس کا کوئی جاگرفی اور کوئی اسٹرانمی uh, اور اس طرح کے سارے علوم ہیں فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی بہت سارے علوم ہیں لیکن ان سارے علوم میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی علم ہے تو وہ دین کا علم ہے اور دین میں گہری سمجھ حاصل کر لینا تو سارے علوم میں سب سے بڑھ کر یہ علم ہے اور کہتے ہیں کہ و المراد بھی معرفت و سن <وَالسُنَّة> فقہ کے پتاوا کا نام علم نہیں ہے فخ نہیں ہے کہتے ہیں کہ فقہ کیا ہے کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی معرفت کا نام فقہ ہے کتاب سے مراد قرآن سنت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتاب و سنت کی معرفت کا نام فخ الدین ہے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس حدیث کے مصداق بنے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں اور کتاب و سنت کا گہرا علم حاصل کریں شیخ محمد ابن صالح ابن رحم اللہ فرماتے ہیں اب دیکھیں کہ کیا فقہ میں صرف ظاہری اعمال آتے ہیں وضو نماز روزہ اور اسی طرح سے حلال و حرام اور حج اور تجارت وغیرہ میراث یہ حکام آتے ہیں کیا اس میں عقائد نہیں آتے ہیں کیا عقائد الگ ہیں اور فقہ الگ ہیں بعد کے دور میں تو ایسے ہی ہو گیا علم ظاہر علم باطن اور عقیدہ اور, اور اس طرح سے فقہ کو الگ کر دیا گیا فقہ کو الگ کر دیا گیا اگر چاہیے یعنی تعلیمی اعتبار سے کوئی بگاڑ کی چیز نہیں لیکن مستقل اسی کو فقہ کے ساتھ خاص کر دینا یہ بری بات ہے آپ دیکھیں شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وحادہ یعنی فخ سے مراد کیا ہے کہتے وہادہ یشم الحکام دینی اللہ قدیح و کہتے ہیں فقہ شامل ہے انکلوڈ کرتا ہے فقہ میں شامل ہو جاتا ہے کیا سارے دین کے احکام چاہے وہ عقیدے کے ہوں یا فروعات کے ہوں چاہے وہ عقیدے کے ہوں یا عقیدے سے نکلنے والے جتنے اعمال ہیں ایمان کی شاخیں جتنے بھی اعمال ہیں جو ایمان ہی کا حصہ ہیں تو چاہے وہ ہوں نماز و روزہ ذکر تلاوت اور اسی طرح سے وضو اور غسل چاہے وہ حلال و حرام اور تجارت اور سب چیزیں چاہے وہ امال ہوں جو ظاہری امال ہیں یا عقیدہ ہو عقیدہ بھی دین میں شامل ہے اللہ ہی ہی القول والعمل جو کہ قول و عمل سب ہے قول و عمل سب ہے بل الفقینی المطعقب اعمالی حوال القلوب, و احوال القلوب الفق الکبر کہتے بلکہ دین میں فکر متعلق ہے قلوب کے اعمال و احوال سے بھی اور وہ فک اکبر ہے جو کہ فک اکبر ہے قلوب والے اعمال ان کی اہمیت دین میں زیادہ ہے اللہ پر یقین اللہ پر توکل اللہ سے امید اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اللہ کی تعظیم خشوع اللہ سے محبت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں قلوب کے کیا ہیں تو کیا فقہ ان کے بارے میں نہیں ہے ان کے بارے میں اولا ہے اس لیے کہ دل کی اصلاح آغا کی اصلاح پر مقدم ہے یوم فمال ولا بنون اللہ بقلب سلیم وہ دن قیامت کا دن اس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد ہاں مگر یہ کہ آدمی سلامت دل لے کر آئے ہیں, یعنی جس کا دل بیماریوں سے سلامت ہو کفر کی بیماری سے شک کی بیماری سے نفات کی بیماری سے اسی طرح سے حسد کی کینا کپٹ کی اور اسی طرح سے حرض کی اور بہت ساری بیماریاں تو قلوب کے امراض کی اصلاح زیادہ مقدم ہے لہذا قلوب والے اعمال جو اللہ کو پسند ہے یہ زیادہ مقدم ہے جن میں ایمان ہے جن میں ایمان ہے باب اولا ساری چیزوں پر مقدم ہے جن میں توحید ہے اس کا مقام کیا ہے دل ہے دل تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ سارا دین اس میں آ جاتا ہے عقائد ہیں اور عبادات ہیں سب آتا ہے اس میں قلوب والے اعمال اسی طرح سے زبان کے اعمال اور جسم کے اعمال سب آ جاتے ہیں حتیٰ کے تزک نفس بھی اس میں آ جاتا ہے فکر میں وہ بھی آتا ہے کہ کیسے ایک انسان اپنے دل کی اصلاح کیسے کرے اپنے دل کو سدھارے کیسے یہ تو فرض ہے یہ انسان کی فلاح اس پر مبنی اسلام کا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا گندگیوں سے آلودگی سے نجاست سے وہ نجاست کون سی ہے شبہات کی اور شہوات کی شبہات کی اور شہوات کی شبہات دین میں ڈاؤٹس چاہے وہ ڈاؤٹس کفر و شرک کے باب کے ہوں یا بداعت والے باب کے ہوں شبہات سے اپنے قلب کو پاک کرنا یقین پر اس کو علم کی بنیاد پر اس کو ٹھوس جمانا اور دوسرا شہوات کی بیماریاں شہوات مال کی ہرس اور اسی طرح سے عورت کی چاہت شرمگاہ کے مسائل یہ ساری چیزیں جو ہیں عہدہ عزت شہرت اور یا کاری اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ شہوتیں ہیں لذتیں زبان کی لذت شرمگا کی لذت لذتوں کی چاہت ہے جو آدمی کو حدوں سے باہر لے جاتی ہے حرام میں واقع کرتی ہے تو ان کا بھی علاج ضروری ہے اب اگر آدمی کو یہ علاج معلوم نہ ہو تو کیا وہ دین کا گہرائی اس کے پاس ہے نہیں اس کو پوری چیزیں ہاتھ کیسے ساتھ کیا جائے پاؤں کیسے صاف کیا جائے وضو میں کیسے اپنے جسم کو بات کیا جائے معلوم ہے. لیکن دل کو کیسے گندگی سے پاک کیا جائے نہیں معلوم تو اس کو کیا معلوم ہے تو کیا فک میں صرف وضو آتا ہے جسم کا پاک کرنا آتا ہے غسل آتا ہے اور دل کو پاک کرنا نہیں آتا ہے دل کو پاک کرنا من باب اول آتا ہے لہذا ہمارا ماننا یہ ہے کہ دین کے تینوں شعبے میری بات کو یاد رکھیں دین کے جو تینوں شعبے جو حدیث جبریل میں ہمارے سامنے آتے جیسا کہ آگے بھی آئے گا عقیدہ اور اسی طرح سے فق یا یعنی احکام ظاہری احکام یا یعنی اس کو آپ کہیں یعنی عقیدے کے ساتھ بدن سے ظاہر ہونے والے اعمان اور تیسرا انسان کے لیے تزقیہ نفس عقیدہ اور اسی طرح سے احکام اور اسی طرح سے تزک نفس تینوں میں ہمارے لیے کتاب و سنت کا غیر علم حاصل کرنا ضروری ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا یہ کتاب و سنت سے ملے گا یہ نہیں کہ ہم عقیدے میں ایک امام کے پیرو بن جائیں فخ میں دوسرے امام کی پیچھے چلیں اور تزکے نفس میں تیسرے پیر صاحب کو پکڑے دیکھیے آج امت پہ یہی حال ہے نا عقیدے میں کون ہے بھائی آپ اشری کے ماتری دی ہیں بھائی ہم ماتوری دی ہیں اچھی بات ہے فک میں آپ کیا ہیں فک میں چار امام ہمارے ہیں چاروں میں سے ایک ہے. کون ہے ہنفی شاہبلی مالکی ان میں سے ہم ایک ہیں کون ہے آپ میں فلاں ہوں میں ہنفی ہوں ماتوری دی ہیں تو حنفی یہاں پر ہے آپ تزکے نفس کے اعتبار سے آپ کیا آپ بنیاد آپ کے پاس کیا ہے آپ کس کے پیچھے چلتے ہیں ہمارے پاس چار چیزیں ہیں لوگ کہتے ہیں چشتی قادری نقش بندی سہروردی چار ہیں تو ان میں سے کوئی ایک سلسلہ آپ کو پکڑنا پڑے گا نفس کی اصلاح کے لیے کس نے بتایا کس نے بتایا کہ یہ لازم ہے اس طرح سے کس نے بتایا کہ یہ چیزیں ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم تینوں معاملات میں عقیدہ ہو یا فقہی جس کو فقہ آج کہا جاتا ہے ظاہری آما جس کو آپ کہیں نماز وغیرہ جتنی چیزیں ہیں ان میں احکام میں اور اسی طرح سے تزک نفس میں تینوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں تینوں میں ہماری امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تینوں میں ہمارے لیے اسوہ رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ سے جو ہم کو ملے گا اسی بنیاد پر ہم کسی کی بات کو مانیں گے ورنہ نہیں یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی پہلے زمانے میں بات اور تھی اب چونکہ زمانہ بگڑ گیا ہے لوگ لوگوں میں بگاڑ بہت آ گیا ہے لہذا کتاب و سنت اب کافی نہیں رہا اب ہم کو پیر صاحب کی باتیں اور صوفیہ کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی انہوں نے جو حق ہو نیا نیا پیش کر کے دیا ہے ہم کو اس کو بھی لینا پڑے گا نہیں یہ گمراہی والا فکر ہے اگر یہ کوئی آدمی مانتا ہے کہ اس دور کے لیے کتاب و سنت کی رہنمائی قلب کی اصلاح کے لیے کافی نہیں اس میں اضافوں کی ضرورت ہے تو یہ آدمی اپنے ایمان کی خبر لے فک تو بہت دور کی بات ہے وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے کہ ایمان بھی صحیح ہے کہ نہیں اس کا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ترق تو فکم شی لن تدل وبیدہ ہوما ان دو کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہیں. نہ عقیدے میں نہ فک میں نہ تصکے نفس میں ولیئ تفرفاحت اور یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملیں مجھ پر پیش کیے جائیں کہ قیامت تک کتاب و سنت باقی رہی ہے اور مسلمانوں کو اسی سے اپنے مسائل حل کرنے پڑیں گے چاہے عقیدے کے ہوں چاہے اعمال کے ہوں چاہے وہ تس کے نفس کے ہوں اسلح نفس کے ہوں تو یہ بات یاد رکھنا ہے شیخ اب فیمین نے کہا کہ اس میں سب آتا ہے اس میں عقیدہ بھی آتا ہے فریعی احکام بھی آتے ہیں قول بھی آتا ہے عمل بھی آتا ہے اور قلوب کے اعمال بھی اس میں آتے ہیں اعمال قلوب کے اور احوال قلوب کے سب کچھ اس میں آتا ہے یعنی کہ ہم کہیں کہ کشف و منامات ایک الگ چیز ہے بھائی علم ظاہری ایک ہے شریعت حقیقت طریقت یہ سب الگ الگ ہے اور وہ کتاب و سنت میں نہیں ملتا ہم کو باہر سے لینا پڑتا یہ گمراہی ہے جو بھی ہے اگر اس کا مدار کتاب و سنت پر ہے تو ٹھیک ورنہ نہیں شیخ عبداللہ البسام کہتے ہیں ملوک المرام کی شاہ الاحکام میں کہتے ہیں کہ احاد الحدیف في دلیل یہ حدیث دلیل ہے دین میں فقہ کی عظمت کی کہ دین میں فقہ کتنا اہم ہے الذي يشمل اصول المانی و شرائ اسلام جو کہ حدیث اس میں شامل ہے اس حدیث کے اندر میں آتا ہے فق کے اندر میں سب کچھ آ جاتا ہے کیا الدی یشم اصول المان و شرائم کہ ایمان کے اصول ایمان کی بنیادیں اور شریعت کے تفصیلات اسلام کی شریعت یہ ساری کی ساری اس حدیث کے ذمن میں فقہ کے ذمن میں آ جاتی ہے وہ الاحسان اور احسان کی حقیقت اس میں شامل ہے اس فق کے اندر میں آ جاتی ہے وہ معرفت الحلال والحرام اور حلال الحرام کی معرفت بھی اس میں آتی ہے فن دین یشم الحاد الہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ دین ان یہ سارے عظیم الشان اور اہم ترین سارے امور کو شامل ہے دین میں سب آتا ہے عقیدہ بھی آتا ہے فقہ بھی آتا ہے اور احسان یا کے نفس بھی آتا ہے جب حضرت جبریل طالب علم بن کر آئے سائل بن کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بنیادی سوال پوچھے اور بعض ضمنی سوالات پوچھے تو تین سوالات کون سے تھے مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے اور مجھے احسان کے بارے میں بتائیے اسلام واہر اعمال چاہدت زبان سے نماز روزہ حج اور زکوٰ ایمان اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کی بلائی برائی پر ایمان ایمان آدمی کا عقیدہ اور تیسرے عبادت کیسے کریں احسان کس کو کہتے ہیں اچھے سے اللہ کی عبادت کرنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا حضور حاصل ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ کا گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو احسان کی کیفیت اس کو نصیب ہو یہ تینوں چیزیں ہیں پہلے میں ظاہری احکام جس کو ہمارے عافق کہا جاتا ہے یا دوسرے میں عقیدہ جس کو کہتے ہیں اور تیسرے میں احسان جس کو تز کے نفس کہا جاتا ہے تو ایمان اسلام اور احسان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے معلومات دین میں یہ تینوں چیزیں داخل ہیں عقیدہ احکام اور تزک نفس تینوں چیزیں دین میں آتی ہیں اور حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے تو دین میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے صرف نماز روزہ اور وضو اور غسل نہیں آتا ہے دین میں عقیدہ بھی آتا ہے لہٰذا صحیح عقیدے کی صحیح سمجھ اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ دیکھیں جتنے فرقے گمراہ ہوئے عقیدے میں ان کو صحیح سمجھ کی توفیق نہیں نصیب ہوئی قدریا ہیں تقدیر کا انکار کر دیا مرزیا ہیں مرجیا نے ایمان کا اپنا ایک اس میں بھی الگ الگ ہیں انہوں نے ایمان کے بارے میں اپنی تفصیلات بیان کی اعمال کو ایمان, ایمان میں سے خارج ہی کر دیا بعد نے صرف تصدیق کو ایمان کہا بعد نے کچھ اور کہا معتضلا ہیں اللہ کے دیدار کا انکار کر دیا اسی طرح سے اور دوسرے فرقے ہیں آپ دیکھیں انہوں نے عقیدے کے باب میں غلطیاں کی ان کا عقیدہ غلط کیوں ہوا اس لیے کہ دین کی صحیح سمجھ ان کو نہیں ملی معلوم آپ کے فک کا جو لفظ ہے یہ شامل ہے اس میں عقیدہ من باب اولا آنا چاہیے اور پھر اس کے بعد ظاہری اعمال جو کہ سانوئی جس میں اختلاف اتنا شدید معاملہ اس پہ نہیں ہوتا ہے عقیدے کا معاملہ زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے زیادہ بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے لہذا عقیدہ اور اسی طرح سے آمان اور پھر احسان یا تسکیہ نفس یہ تینوں دین میں شامل ہے لہذا جس کو دین کی گہری سمجھ ملی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ان تینوں چیزوں کی سمجھ ملی تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں اس لیے کہ حدیث جبریل میں دین میں ان تینوں چیزوں کو شامل کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے یو اتل حکمت میشا میتلکمت فق ات یخیر بکرہ آیت نمبر دو سو انہتر ٹو سکس نائن فک کو حکمت بھی کہا جاتا ہے گہری سمجھ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت زیادہ خیر دی گئی وہاں بھی آپ دیکھیں کیا کہا گیا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے یہاں کیا کہا اللہ جس کو حکمت دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے مطلب سب کو نہیں ملتی ہے یا مطلق حکمت سب کو نہیں ملتی یعنی گہری کامل درجے میں سب کو نہیں ملتی ہے کچھ لوگوں کو ملتی ہے. پہلے مرتبے میں امبیا کو ملتی ہے جو کہ واقعی اس کے مستحق ہوتے ہیں مئی حکمت خیرن فقطر اور جس کو حکمت دی گئی اسے بہت زیادہ خیر عطا کی گئی وما یا دک کرو اللہ اولباب اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں صرف نصیحت کرنے کے لیے عقل نہیں چاہیے نصیحت ماننے کے لیے بھی عقل چاہیے اس لیے بہت سارے نادان لوگ ان کو لاکھ نصیحت آپ کرو سر پٹکو ان کے سامنے آپ کی بات وہ نہیں مانیں گے نہیں میں صحیح آپ غلط کیوں اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے سمجھدار وہ نہیں ہے سمجھدار آدمی ہمیشہ اندیشوں میں جیتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں اس لیے وہ سمجھانے والے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے موت نصیحت کرنے والے کی بات کو اس پر دھیان دیتا ہے یہ نہیں کہ وہ آنکھ بند کر کے اپنی رفتار سے گاڑی چلاتا جائے ایسا نہیں کرتا ہوں. وہ ہمیشہ نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو مانتا ہے یہ سمجھداری ہوتی ہے تو عقل والا وہ ہوتا ہے جو نصیحت مانتا ہے ہمارے یہاں پر جو صرف نصیحت کرنے والا اس کو عقل مند سمجھتے ہیں ہم لوگ کیا تقریر ہے کیا نصیحت ہے کیا خطبہ ہے اچھی بات ہے لیکن واقعی عقل مند آدمی کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ نصیحت مانتا ہے وہ نصیحت کو ماننے والا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی حکمت کہتے ہیں سوج بوجھ کو اور حکمت کے معنی ہے کسی چیز کو اس کی مناسب لائق جگہ پر رکھنا ودوشی مودے ہی اللہ قبی کہ کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا اس کو حکمت کہتے ہیں محمد ابنقاب القرضی رحم اللہ کہتے ہیں فق حوف دین اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ کرتا ہے دین میں فقہ عطا فرماتا ہے وہ زحد احوفی دنیا اور دنیا میں اس کے لیے زہد اس کو عطا کرتا ہے یعنی دنیا سے اس کے دل کو پھیکا کر دیتا ہے دنیا سے اس کے دل کو کھٹا کر دیتا ہے دنیا میں اس کا دل بیزار کر دیتا ہے دنیا سے اس کا دل لگنے نہیں دیتا وہ زحدہ دنیا اور بس سرا ہو اور اس کو اپنا ایپ دکھا دیتا ہے اس کو اپنا ایپ دکھا دیتا ہے ساری دنیا بھر کے ایپ دیکھنا عقلمندی نہیں ہے واقعی بینا ہی یہ ہے کہ انسان کو اپنے ایوب دکھائی دے تو دنیا سے اس کا دل توڑ دیتا ہے کاٹ دیتا ہے دنیا پرست وہ نہیں ہوتا ہے مال دولت عہدہ شہرت یہ چیزیں جو ہے اس کے چکر میں وہ نہیں پڑتا تھوڑے میں چلا لیتا ہے بقدر حاجت بقدر ضرورت وہ لے لیتا ہے دنیا سے دنیا کا دیوانہ نہیں ہوتا وہ زحدہ دنیا وہ بس سر ہو ہو اور اس کو اس کا ایب دکھا دیتا ہے انسان کا اپنے عیوب کو جاننا یہ بہت بڑا علم ہے یہ بہت بڑا علم ہے یہ ایسا علم ہے جو جہنم سے بچائے گا۔ فمن اوتی هذا فقد اوتی خير الدنيا والاخرہ جس کو یہ چیزہ عطا گئی دین کی گہری سمجھ دنیا میں زہد اور اپنی عیوب کی معرفت جس کو یہ تین چیزیں دی گئیں فقد اوتی خیر الدنيا والاخرہ اس کو دنیا اور آخر کی خیر دے دی گئی۔ دنیا اور اخرت کی خیر دے دی گئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے اور روایت نمبر اکتیس ہزار انچاس اکتیس ہزار انچاس اتنی زیادہ روایتیں اس میں ہیں تو یہ جو کتاب یہ جو روایت ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں فق عطا فرماتا ہے لیکن صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ بہت زیادہ اسمارٹ ہوتا ہے اسمارٹ واقعی وہ ہے کہ جس کو اپنے ویوب دکھائی دینا کہ دنیا بر کے ایوب بہت سارے لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں. لیکن ان کی سمارٹنس کتنی ہوتی ہے اس میں یہ غلطی اس میں یہ غلطی اس میں یہ غلطی اپنی غلطی دیکھنا واقعی سمارٹ ہے یہ آدمی ایکسیڈینٹ سے بچتا ہے وہ نہ وہ گاڑی غلط جا رہی یہ غلط جا رہی اپنی گاڑی غلط جا رہی نہیں دیکھ رہا ہو گڑے میں جائے گا سیدھا کیا فائدہ وہ اسمارٹ ہو کے گڑے میں پہنچا نہ تو تو ایسا اسمارٹ کچھ کام کریں جو دوسروں کو بچائے اور خود گڑے میں گرے اپنے اوپ کو دیکھنا یہ زیادہ ضروری ہے اور اس کا آدمی مکلف ہے کو انف سکم و کو نارا اللہ کُلحال کے بارے میں یہ بھی ہے کہ فقہ وہبی اور کسبی دونوں ہوتا ہے پچھلی اس میں آپ نے دیکھا روایت میں کہ اللہ دیتا ہے حکمت اللہ عطا کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ گہری سمجھ جو دین کی ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے بھی عطا ہوتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن عباس کی اسی چیز کی دعا کی ائیے اس روایت کو بھی دیکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل القلا الکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت القلا میں گئے داخل ہوئے فوضعت له وضوءا تو میں نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھا وضو واو کے فتحہ کے ساتھ میں اس پانی کو کہتے ہیں جس سے انسان وضو کرتا ہے وضو دمہ کے ساتھ ہوتا ہے پیش کے ساتھ اور وضو زبر کے ساتھ ہوتا ہے جو پانی کو کہتے ہیں ہمارے وضو ہی کہتے ہیں اس کو حالانکہ وہ ہے. عمل کو وضو کہتے ہیں اور پانی کو وضو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ فواد و تو میں نے آپ کے لیے باہر وضو کا پانی رکھا آپ بیت الخلا میں گئے باہر پانی رکھا کیوں آپ آئیں گے تو وضو کریں گے کیونکہ آپ کا معمول تھا کالا ومن من وداحدہ آپ جب باہر آئے تو آپ نے پوچھا کون رکھا فرا آپ کو بتایا گیا بن عباس حضرت رضی اللہ حضرت نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے ابن عباس نے رکھا ہے آپ نے فرما فقال اللہ فقیر الدین آپ نے فوراً اللہ اس بچے کو دین کی گہری سمجھتا فرما مسن احمد کی روایت میں زیادہ ہے وائل تویل اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے اللہ مفقہ حفی الدین وائل تویل اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تفسیر کا علم دے آپ اب دیکھیں ابن عباس یعنی یہ دعا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے معجزات میں سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو دعا ان کے لیے دی واقعی اس پر وہ کھرے اترے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے فقہ میں سے ہیں اور تفسیر میں ان کا مقام سب کو معلوم ہے تو یہ اعتبار دونوں اعتبار سے آپ دیکھیے کہ تفقو اور تفسیر یہ دونوں چیزوں میں ان کا ایک اپنا مقام ہے صحابہ میں خاص لوگوں میں ان کا شمار ہے خاص لوگوں میں ان کا شمار ہے تو امام البخاری نے کتاب الردو میں روایت نمبر 143 اور امام مسلم نے فضائل الصحابہ میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2477 پر اور مصنف احمد میں دو موجود ہے سو میں شیخ 2589 پر ٹو الباری نے 2589 پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے یعنی مس احمد کے طریق تر... تر... کے ساتھ یہ روایت صحیح ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ایک بچے کو دین کی گہری سمجھ کی ہے اس حدیث میں کئی باتیں ہیں لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو خدمت کرتا تھا آپ اس کو دعاوی دیتے تھے اور آپ دیتے کو رکھائی آج ہمارا حال دیکھیے کوئی اگر ہماری خدمت کرے تو ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں حق سمجھتے ہیں تو کرنا ہی چاہیے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کون رکھائیے آپ دھیان دیتے تھے یعنی کسی انسان کی کوئی بھی تھوڑی سی خدمت ہو کوئی کام ہو کوئی دین کی خدمت ہو یا آپ کے کوئی کام کر دیا کسی نے قدردانی ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت کرنے والے یا دین کی خدمت کرنے والے کی قدر کرتے تھے تو آپ نے پوچھا کون رکھا ہے آپ کو بتایا گیا تو آپ نے پھر دعا دی اور دعا میں آپ دیکھی کیا اللہ اس کو مال دے اس کو عہدہ دے آپ نے بہت پیاری دعا دی جو علماء نے کہا کہ ابن عباس کے حال کے موافق تھی کیا آپ نے دیکھا کتنا سمجھدار بچہ اس نے سوچا کہ میں بیت الخلا میں گیا ہوں حاجت سے فارغ ہو کر باہر آؤں گا ظاہر بات ہے وضو ٹوٹا تو پہلی چیز جس کی مجھ کو ضرورت پڑے گی وہ کیا ہے وضو تو اس کے لیے مجھ کو ضرورت کس کی پڑے گی پانی کی تو اس نے ایسی جگہ رکھا کہ مجھ کو ضرورت پڑے آتے ہی وہ مل جائے تو آپ نے ان کی سمجھ کو پرکھا اور دیکھا کہ بہت سمجھدار بچائی ہے اس نے ضرورت کی چیز برابر لا کے رکھ دیا بغیر بولی کیا اس نے تو آپ نے اسی کی مناسبت سے ان کو دعا دی ان کی سمجھداری کے اعتبار سے انہوں نے کام کیا جو بہت سمجھداری والا تھا تو آپ نے دعا بھی اسی چیز کی دی آپ نے کہا اللہ فقف الدین اور مزید یہ بھی دعا کی ان کے لیے دعا دی کہ وہ تویل ان کو قرآن کا کی تویل کا علم دے حکمت کیا ہے چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا ابن عباس نے مناسب جگہ پر پانی رکھا مناسب وقت پر رکھا مناسب جگہ پر رکھا یہ خود حکمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی دعا دی اس لیے بعض روایت میں آیا اللہ علیہ حکمت اللہ اس کو حکمت کا علم دے تو یہ بھی دو, یہ بھی لفظ بعض روایت میں آیا ہے تو یہ بہت پیاری حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی دعا دینا چاہیے بچے کچھ کام کرتے ہیں ان کو دعا دینا چاہیے اس سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور معلوم نہیں آپ کی دعا یعنی بے ہی قبول ہو جائے اور اللہ وہی اس کو عطا فرما دے سوچیے بہت سارے لوگ دوسرے کے بچے کو تو دعا دیتے ہیں باہر لیکن اپنے بچوں کو نہیں دیتے جو دن رات ان کی خدمت کرتے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے اور وہ زیادہ اقدار ہے باہر تو بہت بڑا بن کا دعا دے کے گھر میں دعا دے اپنے بچوں کو تو یہ, یہ معلوم ہوا کہ یعنی حکمت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہوتی ہے تفق فق فکر اللہ کی طرف سے آتا ہوتا ہے تو کیا ہم سیکھے نہیں اس کو کیا سیکھنے سے بھی آتا ہے ہاں ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم کو اس کو سیکھنا بھی چاہیے ویسے ہی جیسے ہدایت اللہ سے مانگنی بھی چاہیے اللہ دیتا ہے ہدایت لیکن ہدایت کے لیے ہدایت والا علم بھی حاصل کرنا چاہیے وہ لدی ارس اللہ رسول ہدا الحق کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ ہدایت سے مراد کیا ہے علماء قائم کثیر اور بہت سے علماء نے کہا ہدایت سے مراد علم نافع ہے تو اس علم علمفے کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا جو دین کا علم ہے تو ہدایت اللہ سے ہم مانگتے ہیں لیکن ہدایت کا علم حاصل بھی کرتے ہیں تو ایک عطائی بھی ہے اللہ کی طرف سے اور ایک قصبی ہے ہم کو حاصل کرنا پڑے گا اس کو اس علم کو جب حاصل کریں گے اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور ہدایت دے گا وہ یزید اللہ الدین کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر عمل کرنے والوں کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے تو تفق کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے یعنی نصوص کو معلوم کرنا اور ان میں غور و فکر کرنا اور اہل علم نے جو اس پر گفتگو کی ہے جو ہم سے زیادہ سمجھدار تھے اس کو بھی سمندی کی کوشش کرنا اس سے استفادہ کرنا آئیے دیکھیں اس بارے میں کیا دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایہا الناس انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ ومن یورد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین وانما یخش اللہ من عبادہ العلماء امام الطبرانی نے القبیر میں اس کو روایت کیا ہے صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 67 پر اور صحیحہ میں جلد نمبر 1 صفا نمبر 672 پر شیخ البخاری کہتے ہیں اس کی سند حسن لغیرہ کی ہے۔ اس کی سند کیا ہے حسن لغیرہ یعنی حسن درجے کی روایت ہے۔ کاذودی توروق سے یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں یا یوحناس اے لوگوں اے لوگوں انما العلم تعلوم سے آتا ہے علم سیکھنے سے آتا ہے وہ الفق و بفق کو اور دین کی گہری سمجھ اس سمجھ کے حاصل کرنے سے سیکھنے سے آتی ہے وہ میور خیرن فق حف دین اور اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ سمجھا فرماتا ہے اب دیکھیے دونوں چیزوں کو جمع کیا علم سیکھنے سے آتا ہے دین کی گہری سمجھ غور و فکر کرنے اور سوچ بوجھ حاصل کرنے سے آتی ہے تو یہ عمل ہے جس کا مکلب بندہ ہے تج کو خود کوشش کرنی پڑے گی دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی علم حاصل کرنے اور اس علم کا واقعی معنی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تجھ کو محنت کرنی پڑے گی جیسے صحابہ تھے حدیث سنی مطلب بھی پوچھتے تھے قرآن کی آیت سنی معنی اس کے معلوم کرتے تھے تو گہرا علم اس کی واقعی سمجھ معلوم کرنے کی کوشش کرنا پوچھنا نما السؤال جاہل کی جالت کا علاج سوال پوچھنا ہے تو علماء سے, اہل علم سے پوچھے کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے تو تفق کو ایک طرف تو سیکھنے سے آتا ہے لیکن مزید آگے کیا کہا اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہرے سمجھ عطا فرماتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی گئی اور بندے کی طرف بھی کی گئی کہ تو کوشش بھی کر اور اللہ عطا بھی کرتا ہے جب بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی محنت کے بدلے اس کے عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو مزید دین کا شعور اور گہری سمجھتا کرتا ہے لیکن آخیر میں ایک اور بات نہیں کیا کہا وہ سے اس کے بندوں میں وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس میں علم والوں کی فضیلت بھی ہے اور علم والوں کی پہچان بھی ہے فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی واقعی خشت کا حق ادا کرنے کے لیے علم ضروری اور علم والے ہی کر پاتے ہیں دوسری بات اس میں یہ ہے کہ واقعی علم والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا اگر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تو وہ معلومات اس کے پاس ہیں ڈیٹا اس کے پاس, ہیں, علم اس کے پاس ہے علم اس کے پاس نہیں ہے علم وہ ہے جو انسان کو یقین اور اس یقین کے ثمرات عطا کرے یاد رکھیے اس کو واقع علم وہ ہے جو انسان کے قلب میں یقین اور اس یقین کے ثمرات پیدا کرے جب یقین اللہ کے پکڑنے کا ہوگا اللہ کے دیکھنے کا ہوگا گناہوں سے بچنا بھی آئے گا اور اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا تو یقین اور اس کے سمرات جب دل میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ واقعی انسان علم والا ہے وہ ان نمایق اللہ عبادا تو یہ صدی سے بات معلوم ہوتی کہ علم سیکھنے سے آتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کا مکلف کیا اور ایک بہت عظیم شان آئے ہے جس کے دونوں طرف سے مانا علماء نے بیان کی اور بہت وقت اس کو چاہیے سمجھانے کے لیے اس کے مختلف معنیٰ کے لیے اختصاط ہے اس کو دیکھیں گے یہ سورہ کی آیت نمبر 122 ہے. توبہ سو نمبر ہے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اہل ایمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں اپنے علاقوں سے اہل ایمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے پلؤلا نہ فورا من کلی فرق منہم تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پلان فورا من کل فرق منہم تو مسلمانوں کے ہر یعنی حصے سے جماعت سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا گروہ مسلمانوں کا نکلے فلانی قوم فلانی بستی فلانے علاقے والے لوگ سارے کے سارے نکل جائیں نہیں بلکہ ان میں سے ان لوگوں میں سے امت کے اس ٹکڑے میں سے بھی کچھ لوگ نکلے من كل فرقت من هم کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مسلمانوں کے گروہ میں سے کچھ جماعت نکلیں وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں دین میں تفقو حاصل کریں ولیم در ادا رجا لا اللہ حدرون اور پھر جب وہ واپس لوٹیں تو اپنی قوم کو خبردار کریں عذاب سے اللہ کے گناہوں کے نقصانات سے اور بے دینی کی جو ہے برائیوں سے قوم اذا رجعوا الیہم تاکہ اپنی قوم کے پاس جب وہ لوٹیں تو انہیں خبردار کریں لا اللہ حیدرون تاکہ وہ بھی احتیاط کرنے والے بنے بچنے والے بنیں سورتحب آئے نمبر بائیس اس میں یعنی کئی طرح سے اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے دو تین طرح سے اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اس میں کئی معنی ہوتے ہیں اور دونوں طرح سے وہ ٹھیک ہے جیسے یہاں پر نکلنے سے مراد کہاں نکلنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے یا جنگ پر اور نکلنے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خود جانا ہے کسی جنگ میں تو یہاں پر جو ہے کئی معنی کے امکانات اور possibilities ہیں اور علماء نے ان سب کو تصدیم کیا ہے اس تعلق سے ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْمُرَادِ بِهَادَ النَّفِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ مفسرین نے اس نکلنے کے تعلق سے کہ نکل جائیں مسلمان اپنی بستیوں سے اور سب کی سب نہیں نکلنا چاہیے تھوڑے لوگ اس میں سے نکلنا چاہیے تو کہا کہ اس نفیر کے اعتبار سے مفسرین نے دو باتیں کہی ہیں ان کا اختلاف دو جوابوں پر مبنی ہے دو اقوال پر مبنی ہے پہلا معنی یہ ہے کہ سمراد دشمن کی طرف جنگ کے لیے نکلنا ہے جہاد کے لیے جنگ کے لیے دشمن کی طرف رک کر کے مسلمان نکلے پلمانا مَا كَانَ لَهُمْ <بِأَجْمَعِهِم> تو اس اعتبار سے معنی یہ ہوئے کہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی بستیاں چھوڑ کے جنگ کے لیے نکل جائیں بل تنفر فروطن و تب مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جنگ کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں کو بھیجا کرتے تھے ان میں سے کچھ لوگ جنگ میں جائیں اور کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکے رہے کچھ لوگ سریا میں جائیں اور کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بستی ہی میں رہیں جائیں نہیں تفق الدین تاکہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں سے مراد کیا ہے یعنی الفر قتل کہتے ہیں مراد اس سے رکنے والے لوگ ہیں یعنی کہ سارے کے سارے لوگ جنگ میں چلے جائیں بلکہ کچھ لوگ جنگ میں جائیں تو کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہیں تاکہ وہ آپ کے پاس رہ کر آپ کی صحبت میں رہ کر دین کا غیر علم حاصل کریں ایک معنی تو یہ ہے ف ادارہ جاتی سرایہ اور جب وہ سریا میں جو لوگ گئے تھے جنگ میں گئے تھے واپس لوٹیں وہ قد الم قرآن تجد امر اور ان کی جب وہ سفر میں گئے تھے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا نئے احکام آئے اور احکام میں تبدیلیاں ہوئی تو یہ جو لوگ رکے تھے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والوں کو اس تبدیلی کی خبر دے دیں اس کا علم ان کو سکھائے وہ اندر جل اور جو اللہ تعالیٰ نے وعید کی باتیں نازل کی تو آنے والوں کو اس سے وہ خبردار کر دیں وہاد مرویون ابن عباس کہتے یہ جو مانا ہے یہ عبداللہ ابن عباس ربی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک معنی یہ ہے کہ جنگ میں سب کے سب نہ جائیں تھوڑے جائیں تھوڑے نبی کے ساتھ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین سیکھیں جب جنگ میں گئے ہوئے لوگ واپس آئیں تو سیکھے ہوئے لوگ ان کو سکھائیں ایک معنی یہ ہے انہو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس بستی چھوڑ کے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بستی چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے والوں کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ پوری کی پوری بستی چلی جائے دین کا علم سیکھنے کے لیے بستی والے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے بلطن فرومن یہ کہ ہر بستی میں سے مسلمانوں کے ہر طبقے میں سے کچھ لوگ نکل کے مدینہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے ساتھ رہ کر وہ دین کا گہرا علم حاصل کریں جو باہر نکلے ولیم درو قو اور کہتے ہیں کہ جب یہ دین سیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر تو پھر واپس جا کر جس علاقے سے وہ آئے ہیں ان کو دین کی باتیں سکھائیں کہتے ہاد الحسن یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور کہتے کہ وہ ہوا اشبہ اور کہتے ہیں کہ آیت کے ظاہر سے یہی زیادہ ہے کہتے فعل القول ہے کہتے پہلے قول کے مطابق یقون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پہلے قول کے مطابق یہ جو نکلنے والے لوگ ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہتے کہ ان خارا جائے غزات آپ بھی جنگ میں نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ نکلے یہ تیسری صورت ہے اگر دیکھا جائے تو کہ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے ہیں خود تو پھر یہ نہیں کہ پوری بستیاں نکل جائیں آپ کے ساتھ کچھ مسلمان علاقے میں بھی رہیں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ جائیں پھر آپ کے صحبت میں جو نیا علم انہوں نے حاصل کیا اور آیت نازل ہوئی واپس جب لوٹیں تو بستی میں جو لوگ رکے ہوئے تھے ان کو نہیں معلوم تھا آنے کے بعد یہ اپنی اپنی, بستیوں میں جا کر اپنی خاندانوں میں اپنی بستیوں میں وہ علم تقسیم کریں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کے صحبت میں حاصل کیا یہ تیسری صورت اگر غور کیا جائے تو کہتے کہ این خرجا او غذا وعلى القول الثاني يكون نفير الطائفه الى الى رسول الله اللہ الله عليه وسلم لاقتباس اور اردوس القول کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ نکلنے والے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے والے لوگ ہیں اور آپ سے علم حاصل کرنے والے ہیں زاد المسیر میں یہ بات ابن جوزی نے کہی اپ ایت پر غور کریں کتنی زبردست ایت ہے یہ بھی اس میں ہے وہ بھی اس میں ایت کی لیکن ان تمام احوال کا احاطہ کرتی ہے تین حالتیں تین حالتیں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے ہیں سب کے سب جائیں نہیں پھر مدینہ میں کون رہے گا بستیوں میں کون رہے گا دشمن حملہ کر دے تو کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے لوگ نہ جائیں کچھ لوگ جائیں لیکن صرف جنگ نہیں ہو اس دوران میں جو علم حاصل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے دوران بھی دیکھیے علم کی اہمیت کی اہمیت جنگ کے حالات میں اس سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کریں پھر واپس اپنی بستیوں میں آ کر لوگوں کو سکھائیں یہ ہوئی پہلی صورت نمبر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے بلکہ آپ نے لوگوں کو بھیجا تو یہ نہیں کہ جانے والوں کے ساتھ جنگ میں سارے لوگ نکل جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھ رہنا چاہیے کیوں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے بھی تو جو لوگ گئے ہیں ان کو نہیں معلوم کیا تبدیلیاں ہوئی نئے احکام آئے آیا اور اتنی ساری مجلسیں تو وہ لوگ جو گئے ہیں واپس جب لوٹیں گے تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ آنے والوں کو سکھائیں گے تیسری صورت بستی پوری کی پوری مدینہ نہیں آئے اٹھ کے بلکہ ہر بستی والے اپنے پاس سے صلاحیت مند لوگوں کو بھیجیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسا کہ وہ آتے تھے تو آپ کی خدمت میں کچھ لوگ آئیں قافلے آئیں اور کچھ لوگ آ کے آپ کے پاس رہیں دین کا علم حاصل کریں واپس جا کے اپنی بستی والوں کو سکھائیں یہ تیسری صورت ہوئی اس ایک آیت میں آپ دیکھیے کہ ومیروں میں اللہ نے اس کو مبہم رکھا نام لے کے نہیں بتایا کون نکل رہا ہے کس کے ساتھ نکل رہا ہے اور اللہ تعالی نے ان تمام صورتوں کو اس میں شامل کر دیا ان تینوں صورتوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے تو یہ جو آیت ہے یہ تفق و فدین کے بارے میں ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تفقین تفق کہا یہ کہ آدمی کا اپنا عمل ہوتا ہے تاکہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں معلوم ہوا کہ یہ نہیں آدمی کہہ سکتا ہے بھائی اللہ نے ہم کو نہیں دیا تو ہم کیا کریں ہم کو گہری سمجھ نہیں دیا اللہ نے تو ہم کیا کریں تو اللہ نے نہیں دیا کہ شکایت تو نہیں کر سکتا ہے تجھ کو بھی علما کی صحبت میں رہ کر قرآن و سنت کا گہرا علم حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے اس لیے کہ حدیث کیا بتا رہی پچھلی حدیث آنکھیں بند کر کے دھیان گیان کرنے سے نہیں مکاشپا اور اسی طرح سے یہ چیزیں کرنا میڈیٹیشن کرنے سے علم نہیں آتا علم آتا ہے علماء کی صحبت میں رہ کر قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے سے دلائل کو سیکھنے اور ان کے معنی معارف مقاصد سیکھنے سے ان کی حکمتیں گہرائیاں سیکھنے سے اس سے علم آتا ہے تو یہ نہیں کہ جسے بعض صوفیوں کے ہوتا ہے کہ فلانا صوفی جو ہے چادر اڑا دیے تو علم آ گیا سینے سے لگا دیے تو علم آ گیا امام عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ جو ہیں حدیث محدی سے بڑے ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے مستقل کہ مسجد میں بیٹھے حدیث کا درد دے رہے تھے خلا صاحب گئے ایک کے پاس گئے تو ایک نوجوان کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور سر جھکا بیٹھا ہوا ہے جا کے پوچھا کہ وہاں جاتے نہیں بیٹھتے نہیں اس مسجد کے اندر کہا کہ وہاں وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے عبد الرزاق سے محدث کا نام کیا ہے عبد الرزاق یعنی رزاق کا بندہ وہاں وہ لوگ ہیں جو حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں جو رزاق کے بندے سے حاصل کر رہے ہیں علم یہاں میں جو بیٹھا ہوں یہاں جو بیٹھا ہے وہ ڈائریکٹ رزاق سے سیکھ رہا ہے کل بھی اور رب بھی میرے دل نے میرے رب سے روایت کی یہ ساری فضولیات جو ہیں یہ صوفیوں کے ہاں آپ کو ملیں گی کہ ہم جو ہے تم نے کس سے علم حاصل کیا راویوں سے جو ایک کے بعد ایک دنیا سے چلے گئے حد دہ حد دہ حد, حد اوپر تک تم جاتے ہو سب کے سب مر گئے ہم نے اس سے علم حاصل کیا جو زندہ ہے رب العالمین تو سند کیا ہے مطلب میں نے اللہ سے علم کیا رسول کی طرح تیری سند ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تیری سند ہے کہ آپ نے بھی اللہ سے علم حاصل کیا اور تو نے بھی حاصل کیا اللہ تعالی بلکہ اللہ کے کی رسول کے لیے تو جبریل بھی بیچ میں آ رہے ہیں تیری لیے تو وہ بھی نہیں اتنا آگے بڑھ گیا تو تو یہ خرافات صوفیوں میں آپ کو ملیں گے اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی سمجھ دے یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن یہ کہ سرے سے علم ہی اللہ کی طرف سے آنے لگے اور وہ قرآن و سنت کا علم اس سے کر کے اپنے دل کے حالات اور احوال اور اس طرح کی جو واردات ہیں اس کے قلب پر ان پر اعتماد کرنے لگے یہ گمراہ ہے یہ ملحد آدمی ہے یہ گمراہ آدمی ہے جسے لوگ کہتے ہیں نا بھائی تمہارا علم کیا ہے سفینہ در سفینہ ہے سفینہ بس سفینہ ہے ہمارا علم کیا ہے سینا بس سینہ ہے اس کے دل سے اس کے دل میں ہے اس کے دل سے اس کے دل میں ہے تو اس طرح کا ذرہ ہمارے یہاں پر ہے کھانے پینے میں نہیں ایسا لیکن کیا ہے علم کے معاملے میں ایسا ہے تو یہ صوفیوں کے یہاں پہ گمراہیاں آئیں اور اس وجہ سے انہوں نے حدیث کے علم سے بیزاری کا اظہار کیا آگے ہم دیکھیں گے ان میں سمجھتا ہوں ہم لوگ رک جائیں گے اس پر ہی آگے ہم دیکھیں گے اگلے درس میں میں اس کو تھوڑا تفصیل سے لینا چاہتا ہوں اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کی بنیاد ان احادیث میں اور ان رسوس میں دلال میں ہم کو ملے گی ان شاء اللہ جس سے ہمارے اندر قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اس کا احساس بھی پیدا ہوگا تو یہ یہ حدیث بتاتی ہے آ, یہ کہفق و علم سیکھنے سے آتا ہے اور دین کا گہر علم تفقہ سے آتا ہے یعنی اس کی گہری سمجھ حاصل کرنے کی کوشش سے ہے معلومات یہ کوشش بھی آدمی کو کرنی چاہیے اور تفقہ کا مدار یعنی کہ فرضی مسائل آدمی گھر بیٹھے بلکہ تفقہ کا مدار قرآن سنت پر ہے کہ جو باتیں اللہ نے بیان کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ان کے اوپر بنیاد رکھ کر علم حاصل کرے کہ اس کی اس کا مطلب کیا ہے اس کی مراد کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا گہرہ علم حاصل کرنے اور دین میں تفق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مزید اس تعلق سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اقول حضا و استغفراللہ علیہ و لکن اللہ خیر جزا اللہ تعالی ان تمام کلمات کو دینی باتوں کو شیخ محترم کے کلمات میں بلندی کا ذریعہ بنائے اور جیسا کہ شروع میں اعلان کیا گیا تھا کہ آئندہ تین ہفتوں کے لیے انشاءاللہ جو ہماری ٹائمنگ ہوگی تھوڑی سی اس کے اندر چینجنگ کی گئی ہے اور ٹائمنگ جو ہے آنے والے تین ہفتوں کے لیے وہ یہ ہے کہ پانچ دس سے چھ پینتیس سعودی عرب اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق سات چالیس سے نو پانچ سات چالیس سے نو پانچ کیونکہ نماز کے اوقات میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے تو اس کی بنا پر تبدیلی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم حاصل کرنے اور اس میں سمجھ کی توفیق دے فقہ بہت ضروری ہے اور فقہ کی بڑی اہمیت ہے اور فقہ کی کیا ہے یہ آپ نے تفصیل سے شیخ محترم سے جانا اور بھی بہت سارے مسائل سے متعلق ہیں انشاءاللہ آنے والے دروس میں شیخ آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھتے ہیں اب العالمین اسی پر مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے یہاں بھی کچھ دیر میں اذان ہونے والی ہے سعودی عرب کے اندر مغرب کی اللہ رب العامین آپ سب لوگوں کی حفاظ فرمائے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم اور اس کے اندر فقہ اور فکر عامر اور والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ